بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمت الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفث سوره بقره آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آج پیش کی جائے گی اللہ رب العالمین نے سورت البقرہ آیت نمبر پندرہ میں ارشاد فرمایا اللہ فی اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں اللہ یس تہذی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ منافقین تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا یعنی اللہ رب العالمین ان سے انتقام لے گا انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت اور پستی میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں ان سے مذاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومن جب اپنے نور لے کر چلیں گے تو اچانک منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور وہ ظلمت اور تاریکی میں بھٹکتے رہ جائیں گے اس سے بڑھ کر ان کا استہزاء اور کیا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے سورت الحدید میں ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات للذین آمنوا غرو نسم نوری کم قیل ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہو باب باطنہو فیہ الرحمہ وظاہرہو من قبلہ العذاب جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پس پس کچھ روشنی تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اسی کی طرف عذاب ہوگا و یا مدم فی توغیانی ہم <يَعْمَهُن> یہ بھی منافقین کے ساتھ اللہ کا استحضا ہے کہ وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور انہیں کفر فجور میں آگے بڑھنے کی محلت دیتا ہے حالانکہ وہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا اللہ رب العالمین سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ہمیں ہم نے اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے اور انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں پھٹکتے پھریں گے اور سور انعام میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا فتح ابو اب فل پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ تو اچانک وہ نا امید تھے اللہ اکبر میرے محترم بھائیو دیکھو کیسا زبردست اللہ کا ان کے ساتھ استہزاہ ہوگا مزاک ہوگا منافقین کے ساتھ ان دو چہرے والوں کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر سولہ میں فرماتے ہیں اولائک الذین اشتروا الضلالت بالہدہ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت کے جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے اللہ نے ان کی تجارت کو گھاٹے اور خسارے والی تجارت بتایا ہے تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ بدنصیب تجارت کے اصولوں سے واقف ہی نہیں تھے ان کے اندر یہ صلاحیت مسلوب تھی کہ وہ نفع و نقصان خیر و شر نور و ظلمت اور ہدایت و گمراہی میں تمیز کر پاتے اسی لیے گمراہ ہو گئے اور راندہ درگاہ ہو گئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں منافقت اور نفاق کی بدخصلتوں سے بچا کے رکھے ہمیں ایمان عطا فرمائے و آخر العانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ